سفید فام درندے ہم اس قوم کا انتظار کرتے رہے جو بچا نہیں سکتی تھی انہوں نے ہمارے پاؤں اس طرح باندھ رکھے ہیں کہ ہم نکل نہیں سکتے ہمارا انجام نزدیک ہے ہماری مدت پوری ہو گئی ہمارا وقت آ پہنچا ہمیں کچلنے والے آسمانوں کے اوقابوں سے بھی زیادہ تیز ہے عہد نامۂ عتیق مراث یرمیاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انجام بھی نزدیک ہے ان کی مدت بھی پوری ہو چکی اور ان کا وقت بھی آ ہی گیا وہ زمانہ شاید بہت ہی قریب ہے جب انسانیت کے سینے میں شگاف ڈالنے والے سفید فام وحشی جنوبی افریقہ میں تہذیب کا قتل عام کرنے والے سیاہ کار درندے قوموں کے درمیان اپنی ہلاکت کا نوحہ کریں گے جنوبی افریقہ میں جو کچھ ہوا اور ہو رہا ہے اس نے انسان کے تہذیبی وقار کو خاک میں ملا دیا ہے ذرا سوچیے تو صحیح کہ بیسویں صدی میں دنیا کے بعض حکمران اور شہزادے یہ فرمان صادر کر رہے ہیں کہ فلاں نسل پست ہے اور حقیر ہے اور فلاں گروہ عظیم اور عزیز معلوم نہیں کہ انہیں غاروں سے باہر نکلنے اور شہروں میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی اور اب ہم سن رہے ہیں کہ انہوں نے جنوبی افریقہ کے باشندوں سے انسان ہونے کا اعزاز بھی چھین لیا ہے اور گویا وہ جانوروں کو تہذیب سکھانے کا مشہور عالم فرض انجام دے رہے ہیں ہم ضمن یہ بھی واضح کر دیں کہ قوموں کو تہذیب سکھانے کا یہ احمقانہ نعرہ اب کافی پرانا ہو چکا ہے نسلی امتیاز پسندی کا یہ بہودہ اور جاہلانہ خپت شریف انسانیت کے لیے ناقابل برداشت ہے افسوس کے نسلی غرور کے اس پاگل پن نے بعض مہذب ترین ملکوں سے تقویت حاصل کی ہے ہم انسانوں کو ایشیائی افریقی اور یورپی خانوں میں تقسیم کرنا جہالت اور ہماقت خیال کرتے ہیں لیکن ہم کسی قوم کو ہدفے ظلم و ثقافت بنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے آپ نے سنا ہوگا کہ جنوبی افریقہ کے سفید فام حکمرانوں نے وہاں کے اصل باشندوں پر کتنا عجیب و غریب قانون عائد کیا ہے کتنا عجیب ہے یہ قانون کہ ملک کے حقیقی مالک شناخت نامے کے بغیر ایک قدم بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکال سکتے شناخت نامہ موجود نہ ہونے کی صورت میں پولیس انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیتی ہے یا پھر جرمانہ وصول کیا جاتا ہے اس طرح ان کا وطن ان کے لیے زنجیر خانہ حادثات ہو کر رہ گیا ہے اس صورت حال کے خلاف وہاں کے حریت پسند عوام نے جو تحریک شروع کی ہے اس کی کامیابی پر دراصل تمام انسانوں کا وقار منصر ہے انہیں لوٹا جا رہا ہے ان پر زندگی حرام کر دی گئی ہے لیکن تاریخ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے مستقبل اپنی عظیم مشیت کو منوا کر رہے گا ممکن ہے کہ وقتی طور پر آزادی کی روح کو کچل دیا جائے مگر کب تک یہ عہد اقتدار پسند قوموں کی استعمار پسندانہ بربریت اور بدماشی کے لیے قطر نا سازگار ہے جنوبی افریقہ کے بدمعش اور جرائم پیشہ حکمرانوں کی بد تہذیبی کمینگی اور درندگی نے دنیا میں نفرت اور غیز و وغضب کی لہر دوڑا دی ہے ہم لندن کے ان شریف اور انسانیت دوست انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے نسلی تعصب کے خلاف پر زور احتجاج کیا ہے ہم عالمی اداروں سے سفارش کریں گے کہ وہ اپنی تہذیبی اور سیاسی تنظیموں سے مجرموں کے اس ذلیل گروہ کو نکال دیں یہ گنڈے قطن اس قابل نہیں کہ انہیں انسانوں کے برابر بیٹھنے کی اجازت دی جائے جنوبی افریقہ کے عوام کا مطالبہ اب صرف یہی نہیں کہ غاصب حکومت اپنے ذلیل قانون میں ترمیم کرے اب تو مکمل آزادی کا سوال ہے حق کا مطالبہ ہے جمہوریت پسند قوموں کا فرض ہے کہ وہ انہیں ان کا حق دلائیں جنوبی افریقہ کی یہ ذلیل حکومت دولت مشترکہ کی رکن ہے ہم دنیا کے تمام انسانیت دوست دانشوروں ادیبوں اور جمہوریت پسند عوام کی طرف سے دولت مشترکہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کی رکنیت منسوخ قرار دے اقوام عالم کو کم از کم ایک قدر پر تو متفق ہونا ہی چاہیے اور وہ قدر انسانیت ہے ہمیں ملال ہے کہ ہم نے ایک انسانی گروہ کے لیے یہ سخت لہجہ اختیار کیا مگر وہ انسان ہی کب ہیں ان کی وحشیانہ حرکات جامع انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں یہاں ہمیں ان مسکین اور مظلوم قوموں سے بھی کچھ کہنا ہے جنہیں یہ تہمتیں اور گالیاں سننا اور سہنا پڑتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ گالی نسل اور رنگ کو نہیں دی جاتی صورتحال کی اتنی براہ راست اور سادہ توجیح کرنا صحیح نہیں یہ گالی تو دراصل علمی پسماندگی تہذیبی محکومیت اور سیاسی معموریت کو دی جاتی ہے جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہی ہوا کرتا ہے مختلف سماجوں اور ثقافتوں کے درمیان توازن کا ناپید ہو جانا تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ قدروں کو توڑنے والے ہی قدروں کے آفریدگار کہلاتے ہیں کیا کوئی سفید فارم قوم ان غیر مغربی اقوام کو نسل کا یہ تانہ دینے کی ضرورت کر سکتی ہے جو سائنسی اور سیاسی طور پر ہمت شکن قوتوں کے مالک ہیں کیا یہ ممکن ہے مئی سن انیس سو ساٹھ